سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بزع سنين لله الأمر بالقبل ومن بعد ويوم اذن يفره المؤمنون بدس لله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون یہ سورہ روم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا اور ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی کہ جو پھر صحیح صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک کئی سو برس تک تاریخ کے اندر جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسروک سے سائرس کے زمانے سے ڈھائی سال پہلے جو بادشاہ تھا تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے جھولا جھول رہی تھی تاریخ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت اس, اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جس کے اندر صلاحیت تھی وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا حضور کی بیشت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن چھ سو چودہ میں چھ سو دو سے لے کر چھ سو چودہ تک اور حضور کی ولادت ہوئی ہے پانچ سو میں یعنی جب حضور کی عمر اکتیس برس تھی اس سے لے کر اور پینتالیس برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین روم اور ایران کی لیکن سن چھ سو چودہ میں بڑی زبردست شکست دی کیا خسرو پرویز کیا خسرو سانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا پہلا کیا خسرو تو تھا در کرن اور سانی میں ہوں اب بہرحال یہ ایک بڑا باسلاحیت حکمران تھا اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے سن تین سو عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا سن ستر میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو اور لیکن اس کا نام بدل دیا اب یروشلم نہیں تھا یہ اس کا نام تھا ایلیا ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس میں سلیب دی گئی تھی ان کا مقدس مقام تھے یہ ان سب سے بھی ان کو کدیڑ دیا تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا استنبول جو ہے مسلم تلیا اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے پانچ برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے یا یہ کہ پندرہ برس ہونے کو آئے ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرقین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں وہ مشرق ہے آتش پرست ہیں اور یہ نصرانی جو ہے یہ عیسائی جو ہیں یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں اس لیے کہ یہ عیسی کو ماننے والے موسا کو ماننے والے تو یہ لوگ جو ہے ان سے قریب ہیں تو وہ بنگلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب جو ہے پٹ رہے ہیں دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں وہ آگ کے پوج پوجنے والے وہ مشرک جو نہ موسا کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اوتورات کو مانتے ہیں نہ انجیر کو مانتے ہیں انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے شکست دی ہے تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اس پر یہ آیات نہ دل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت تو واقعی سورت کی صورت یہ بن گئی ہے لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا یہ پیشن گوئی کی گئی اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر مشرق سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے سونگ اٹھتے ہو گئے اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں سونگ دوں گا لیکن حضور انہوں نے کیے تھے شاید تین چار سال کا یہ عہد کیا تھا حضور نے کہا نہیں ویزا کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر ویزا کا لفظ جو ہے وہ نو تک اطلاق ہوتا ہے تو نو سال کو رکھو اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس نو سال کے حوالے سے اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی جی گئی لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت نو سال ہو گئی لیکن نو سال کے نویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی کہ وہ صحیح ثابت ہوئی ہرکل جو تھا ہیریکلس حرقلی اعظم اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بوہرا کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگ کرا لیا اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرق مشرقوں سے قریب تر تھے آتش پرت تھے دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین الفرقان آگے گیا آگ کا اس کا ذکر ہے آیات میں علی فلامت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادن العب قریب کی سرزمین میں وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ نزیرہ نمایا عرب اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے اور ادھر عراق کے ساتھ میں ایران ہے تو قریب جبائے عرب سے قریب ترین ممالک ہیں فی ادن قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے لیکن وہ ہوں نمباد غلط نبول وہ اپنی اس مغدوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے فی برز سلیم چند سالوں میں اور یہ کا لفظ جو ہے یہ نو تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم کم نو تو حضور نے اسی لیے کہا کہ نو سال کیونکہ تم شرط مان اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے اس لیے اس میں آپ کو تعجب نہ کریں کہ حضرت ابوبکل نے شت لگائی تو فرمایا الفلامین غلبت رومی وحمباد غلب سید اللہ ہی کا اختیار تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی بھائی یوم یفر المومن اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر اور بے نصر اللہ ہے. اللہ کی مدن بھی آئے گی ان کے پاس یعنی غزوہ بدن کا نف تو نہیں آیا لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بے اللہ اللہ کی مدد سے یگ سر وم وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ حل عزیز الرحیم اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا لاقل وادہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ولاکن اکثر اللہ عالم لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یہ ہے وہ چھ آیات جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں اور اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ تقریباً چھ سو چودہ عیسوی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً پانچ برس ہو گئے چھ سو دس میں پانچواں برس تھا چھ سو دس میں آپ شروع ہوئی اور پھر نو برس کے بعد وہ غزبۂ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہوئی گئی یا لمن ظاہر میں دنیا یہ لوگ جو ہیں اب یہ باقی تو جو پکی صورت ہے سورہ روم اور یہ بہت مشابے ہے سورج نہل کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعال تسکیر بے آل اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی یعلمون ظاہرہ من الحیات میں دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں بہم ان آخرت ہم غاتل اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرات العرہ ہے دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو ایش کرو بس یہی یہ ان, ان کے سامنے رہ گیا ہے اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجل ہو گئی ہے امن اب یہ دفک کروں انفو ہی کیا یہ اپنی اپنی ذات میں غور نہیں کرتے وان ون ماما خرق اللہ بینا اللہ اپنے حق نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ معاذین مسمہ اور ایک وقت معین تک کے لیے یہ دائمی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کارے ابش نہیں ہے ربنا ماخل اب تحاظہ صبح نہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اول ہم یسیرو فرن ضرور کان آخر نذیر من قبل تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کانو اشد امن ہوں کنوتن وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں وہ آثار العض و امروہا اور زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا اکثر اماں امروہا اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے وہ جات ہوں رسول ہم اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر فما کان اللہ علیہ تو اللہ تعالی ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلاکن قانون یزلم بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا سما کام آتے ہو تو لدین پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے بری روش اختیار کی تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا انکش جب وہ آیات اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہ کانوں بہاد استاذ اور وہ اس کا اٹھا کرتے رہے اللہ جبدل کا سما یوید اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے سما یع دو بار بار آیا ہے اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں پہلے مظاہرے جو عربی زبان میں وہ دونوں کو کبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے تیسری ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں سبمہ الہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے میں یوم تخوب استاد مجرم جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس روز جو ہے بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے ولم یق الحمشرکائے شفاف اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے وہ قانو بشرکائم کافرین اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں وہ یوم تقوم سات اور یوم مزید جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے پولرائزیشن ہو جائے گی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کیا ہوگی پولرائزیشن فامل فا نذیم عمر و عمر فالحاطفی فا روزیں یوم وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی توازو ہو رہی ہوگی وہ امن نظی نے کفر ہوا کرزبو بھی آیات نام علقائل اور وہ لوگ جنہوں نے قبر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹکایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا بہ لائے کفیل عذاب بہت تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے فصبحان اللہ ہی نہ تم سو نہ وہی نہ یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نہل میں یہ آیت آئی تھی بس اور اضام میں بھی پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے تم شام کرتے ہو وہی نہ تص اور جب صبح کرتے ہو وہ لہول حمد پھر سماوات اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں وہ آشین وہی اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے زہر کا وقت ہوتا ہے یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے صبح کے وقت کی نماز ہے شام کے وقت کی نماز ہے رات کی نماز ہے ظہر کی نماز ہے من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے انڈا بے جان شہر اس میں زندگی کے کوئی آسار موجود نہیں ہے اس میں سے چوزہ برابد ہوتا ہے جاندار وہی گنے جلم تھا ملے اسی طرح برجی سے انڈا برابد ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو نکل رہی ہیں وہی لمبا باردہ موت اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد و قزا لے تو اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے زمین میں جہاں تم دفن ہوگے گے جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکالنے آئے گا وَمِن ان خلقكم من آیا ان خلق کم ان تو سمجھا ان تم بشر تن تشرول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 اپنے معمول کے خلاف متعدد آیات اس وقت اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالی کی خاص خلاقی کی علامات اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے انفیزہ ان لے کر لایا یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سوت النحل میں یہاں مضمون وہی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ان آیات آیاتیں بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو وہ آیات ہی اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے انخل قبل انفسکم آزواج آپ کہ تمہارے لیے تمہاری نو ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائے لے تسکروں الہا تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو و جال بینک مبم و رحمہ اور یہ کہ تمہارے ماں ایک دوسرے کے لیے محبت و رحمت پیدا کر دی ان نفیز عالک اللہ آیات کے لیے اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں و ان آیات ہی خلک سماوات اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق بختلاف و السرت و اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق کتنی بولیاں ہیں کتنی زمانے دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے بہت سے پیر زرد روح ہیں کوئی سرخ روح ہیں کوئی سیاہ فارم ہیں مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے ان نفیزہ اللہ آیات العالمی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں آیات ہیں